الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى أما بعد بالسند متسلم منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن اعرض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه आगे तो باب الجهاد من الايمان وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواهد قال حدثنا عمارة قال حدثنا بزرعة بن عمر بن جريد قال سمع تاباه رئرة رضي الله تعالى عنه وانهما النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به أو ت... أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أنا شق ما فعدت قلق سرية ولو عددت أني أقتل في سبيل الله ثم وحيا ثم أقتل ثم وحيا ثم أقتل باب تتوقع من أمزان من الإيمان وبه قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك بن الشحاب بن عبد الشحاب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب من الإيمان ومما قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أحمد محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما رحمت اللہ نے ایمان کو بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے درمیان میں انہوں نے کفرن دونہ کفرن. کا باپ قائم کیا اور وہ اس لیے قائم کیا کہ کفر ایمان کی ضد ہے اور ایک شے کی ضد کے ذریعے سے اس کی دوسری ضد کی وضاحت ہو جاتی ہے قر میں جیسے کہ دو درجے ہیں ایک کفر حقیقی جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ایک کفرین کے ذریعے سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفر کے اندر درجات متفتہ ہوتے ہیں لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی جو ایمان ہے اس کے اندر بھی درجات متفتہ ہوں گے اور یہ درجات کا تفاوت امال کی کمی بیشی کے طریقے سے ہوگا امال زیادہ ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا امال کم ہوگے تو ایمان کم ہوگا تو لہذا یہ دید ہو بھی ثابت ہو جائے گا اور ایمان کا مرکب ہونا بھی ثابت ہو جائے گا اور مرجیا کی تردید بھی ہو جائے گی کیا اعمال کی کمی کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی آتی ہے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مال کا کوئی فائدہ نہیں یہ غلط ہے یہ ماقبل کے ساتھ مناسبت ہوئی اب اس کے بعد پھر قیام القدر منل ایمان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ گوا یہ بتا رہے ہیں کہ للت القدر کا قیام یہ ایمان کی علامت کیوں ہے تو اس کے متعلق ایک بات تو یہ کہی جائے گی کہ للت القدر نہیں اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کفرون دونوں کفرن کا باب آیا تھا اس سے پہلے باب تھا باب و افشاء السلام الاسلام تو یہ تو درمیان میں ضمنی افواب آ تھے اب اس قیام و لیلت القدر کی مناسبت السلام سے کیسے ہوگی تو اس کے متعلق کئی باتیں کہی کہ جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ للت القدر میں بھی افشاء السلام ہوتا ہے سلام حتی مطلع الفجر یہ للۃ القدر ہی کے بارے میں آیا اور جب یہ للط القدر کے بارے میں آیا تو لہذا کہا جائے گا کہ اس کی افشا السلام سے مناسبت ہو گئی کہ اس میں بھی افشاء السلام ہوتا ہے دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کے ماقبل میں علامات نفاق کا ذکر آیا تھا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو یہ بتانا مقصود ہے لو القدر چونکہ مشکل عمل ہے لہذا یہ منافقین کے بس کی بات نہیں ہے ایک تو عرشا السلام کے ساتھ مناسبت ہو گئی دوسری مناسبت علامات نفاق کے ساتھ ہوئی کہ علامات نفاق میں منافقین کا ذکر تھا اور ان کی عادت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے اضا کاموں صلاقاموں کو سال اللہ اللہ خلیلہ اور ان کو اللہ کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور لیالت القدر کا قیام چونکہ مشکل کام ہے عام نمازوں سے ان کو دلچسپی نہیں عام نمازوں کی طرف ان کے اندر رغبت نہیں تو لہرۃ القدر میں ان کو رغبت کیسے ہوگی یہ مشکل عمل ہے یہ منافقین کے بس کی بات نہیں تیسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل میں نفاق کی علامتیں بیان کی تھی اور یہاں ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے کہ لہرۃ القدر کا قیام یہ ایمان کی علامات میں سے ہے تو اس طرح سے اس بات کی ماقبل کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی اس کے بعد یہاں روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی لالو کو قدر میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایمان کی بنا پر اور طلبِ سواب کے لیے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہاں ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان اس کے لیے محدک ہوتا ہے للت و قدر کی نماز کے لیے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر اور دنیاوی اذراد کی خاطر لت القدر کا قیام اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے احتساب کا مانا یہ ہے کہ وہ اللہ سے شواب کی امید بانتا ہے اور اللہ سے شواب کی امید اس کے لیے لہ لر کا ذریعہ بنتی ہے اللہ شبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ للت القدر کے قیام کی محدود یہ دو چیزیں اس کے ذہن میں قیام کے وقت مستحضر ہوں جب وہ للت القدر کا قیام کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ موجود ہو یہ بات مستحضر ہو کہ میں ایمان کی بنا پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی لال القدر میں قیام کر رہا ہے اس لیے کہ اور لوگ بھی کر رہا ہیں چلو ہم بھی قیام لہ القدر کا کر لیتے ہیں یہ کافی نہیں یا یہ کہ اس کی عادت ہے کہ وہ ہر میدان میں لالت القدر کے لیے قیام کیا کرتا ہے تو اس عادت کے بنا پر وہ للۃ القدر کا قیام کر رہا ہے فرمایا کہ یہ بھی مقصود نہیں مقصود یہ ہے کہ جس وقت وہ قیام کر رہا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں موجود ہو کہ میں اللہ پر ایمان کی وجہ سے یہ قیام کر رہا ہوں اس کے ذہن میں یہ بات مساظر ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قیام لہ کا کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے عادت عاد بنا پر قیام لہر تو قدر اختیار کرنے کو مراد نہیں لیا یہ انہوں نے لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ قیام لہر پور قدر اختیار کرنے کو مراد نہیں لیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے ذہن پر مسلط ہونی چاہیے اور یہ بات اس کے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے جس وقت وہ قیام لہرت القدر کر رہا ہے تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں موجود رکھے کہ میں اللہ پر ایمان کی بنا پر یہ عمل کر رہا ہوں اور میں اللہ کی رضا کی دعا طلب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اس کے بعد سے آپ ہی سمجھیے کہ لالت القدر کو لالت القدر کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کو ایک سال کے لیے تقابیر کا علم ادا کیا جاتا ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے اور کن کن تقدیرات کا ہوگا ہو تو اس لیے اس کو للت و قدر کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے قدر کے معنی عزت کے ہیں تو اس کو لہ لطل قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دوسری راتوں کے مقابلے میں عزت زیادہ ہے نمبر دو اس لیے اس کو لہ لطل قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کی عبادت کی عزت دوسری عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور نمبر تین اس لیے بھی اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے والوں کی عزت دوسرے عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس رات کی عزت زیادہ ہے ایک بات یہ ہو گئی کہ اس رات کی عبادت کی عزت زیادہ ہے اور ایک بات یہ ہو گئی کہ عبادت کرنے والوں کی بھی اس رات کے اندر عزت زیادہ ہوتی ہے دوسرے آبدین اور عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ غفر رہی سے کیا مراد ہے تو بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ بھئی کبائر کی معافی کے لیے ضابطہ توبہ ہے لہذا لدر کے قیام سے جو معافی ہوگی وہ سوائر کی ہوگی قدائر کی نہیں ہوگی اللہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ سوائر اور کبائر دونوں کی معافی ہو جاتی ہے اور شخل عدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اصل میں کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کے سگائر نہیں ہیں یا یہ کہ بہت کم ہیں تو اس القدر لئے قیام کی وجہ سے اس کے قدائر میں تخفیف ہوگی اور تخفیف ہونے کے بعد وہ سگائر ہو جائیں گے اور وہ بھی معاف ہو جائیں گے ایک آدمی ہے متفی ہے پرہیزگار ہے اللہ کی رضا کے لیے ہما وقت کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کے سوائر نہیں ہیں یا ہے تو بہت کم ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب شوائر نہیں ہے یا کم ہے تو مؤفرت کا فائدہ قبائل کے لیے ہوگا اور قبائل کے لیے ہونے کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان کے اندر تخفیف آ جائے گی اور وہ سغیرہ بن جائیں گے اور صغیرہ بننے کے بعد وہ بھی معاف ہو جائیں ایک بات اور بھی انہوں نے فرمائی انہوں نے یہ فرمایا کہ زیادہ تر تو یہی ہے کہ کبائب کے لیے تو ضروری ہے اور انتہا اور عبادات کی وجہ سے معافی سوائبر کی ہوتی ہے قبائب کی نہیں ہوتی فائدہ یہی ہے یہی ہے لیکن مراحم خوش کے طور پر اگر اللہ تبار کو تعالیٰ کسی کے قیام قدر کی بنا پر اس کے قبائل کو بھی معاف کر دیں تو ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے ضابطے کے خلاف ضابطہ یہ ہے کہ قبائل کی معافی توبہ سے ہوگی اور کی معافی تاحت سے ہوگی لیکن اس ضابطے کے برعکس اگر اللہ تبارک اپنی رحمتیں خصوصی سے جس کو ہم مراحل میں خوش روانہ کہہ رہے ہیں قبائل بھی معاف کر دیں تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس لیے کہ یہ اپنے جگہ پر طے بات ہے کہ طاعت سے اللہ خوش ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور طاعت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو اگر کسی نے للت القدر کا قیام کیا اور بہت عمدہ کیا بہت بہترین کیا یہ نہیں یہ للت القدر تو آئی اور نمازیں بھی پڑھی لیکن نماز پڑھنے کا جیسا حق ہے اس طرح سے نہیں پڑھی تو اس پر یہ مراحم خسرے مرتب نہیں ہوں گے اگر کسی شخص نے قدر میں نماز پڑھی ہے اور بہت بہترین نماز پڑھی ہے بہت عمدہ نماز پڑھی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبائر کی معافی یہ کوئی غیر متوقع شے نہیں ہے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجہاد میں المان کا باب قائم کر دیا پہلے تھا قیام القدر ایمان اس کے بعد, ہے الجہاد ایمان اس کے بعد ہے قیام رمضان اس کے بعد ہے سوم و رمضان تو بظاہر قیام لیرۃ القدر اور تتب و قیام رمضان اور سوم رمضان میں مناسبت تھی لیکن یہ کہ یہاں درمیان میں الجہاد الجیادم المان کا باب یہ لے آئے تو اس کی ماقبل اور مادات کے ساتھ مناسبت نہیں ہے قیام لے لوۃ القدر سے بھی مناسبت نہیں ہے اور آگے جو تب وہ قیام رمضان ہے اس سے بھی مناسبت نہیں ہے اور سوم رمضان جو اس کے بعد آ رہا ہے اس سے بھی مناسبت نہیں ہے تو امام بخاری نے یہ الجہاد میں ایمان کا باب درمیان میں کیوں رکھا ویسے تو جہاد چونکہ امور ایمان میں سے ہے لہذا بخاری چونکہ امور ایمان کو بیان کر رہے ہیں تو اس لیے الجہاد میں ایمان کو بیان کرنا بھی ان کے اپنے طریقے کے مطابق ہوگا لیکن اش کال یہاں اس جگہ پر بیان کرنے میں ہے کہ یہ جگہ موضوع معلوم نہیں ہوتی تو حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں مناسبت ہے مناسبت کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام رمضان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جہاد کے لیے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے قیام القدر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے رات بھر جگنا ہوتا ہے تو بتائے ہے کہ اس کے اندر مجاہدہ تو ہوتا ہے اور جہاد کے اندر بھی مجاہدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اور میدان میں اترتا ہے اور ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ جس طریقے سے قیام القدر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لہ لیل... القدر مل جائے آپ نے قیام تو کیا لہ القدر میں لیکن لہ القدر نہیں آئی اسی طریقے سے آپ نے جہاد تو کیا لیکن آپ کا جو مطلوب شہادت تھی وہ حاصل نہیں ہوئی دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مجاہدہ کرتا ہے قیام لہ رت القدر کے لیے اور لہ رت نصیب نہیں ہوتی جہاد کے لیے آدمی میدان میں اترتا ہے اور شہادت حاصل نہیں ہوتی اور اس کے باوجود کہ لہ لط القدر نہیں ملتی قیام لہلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے جہاد کے اندر اگرچہ شہادت نہیں ملتی مگر جہاد کا ثواب ملتا ہے دونوں میں یہ بات ممکن ہے کہ مقصود حاصل ہو یا نہ ہو لہ القدر مل جائے یا نہ ملے جہاد میں شہادت مل جائے یا نہ ملے دونوں احتمال ہر ایک کے اندر موجود ہیں اور اگر مقصود قیام لہ القدر میں حاصل نہیں ہوتا لہلعۃ القدر نہیں ملتی محرومی نہیں ہوتی ثواب ملتا ہے جہاد کے اندر اگر شہادت نہیں ملتی تو بھی وہ محروم نہیں ہوتا ثواب ملتا ہے اور اگر للت القدر مل جائے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جہاد کے اندر اگر شہادت مل جائے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس بنا پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قیام العتقدر کے بعد الجہد میں ایمان کا ترجمہ قائم کیا روایت ہے انتظب اللہ عز و جل لمن خرج فی شبی لا لاق الا ایمان بھی اور تصدیق رسولی انتظب اللہ اللہ زامن ہے اللہ کفیل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے راہ میں نکلتا ہے ہوئی جہاد کے لیے اور نہیں نکالتی اس کو کوئی چیز مگر اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق ایسے آدمی کے لیے اللہ ضامن ہے اور کفیل ہیں کہ اس کو لوٹائیں گے اس اجر کے ساتھ جو اس نے پایا یا غنیمت کے ساتھ جو اس کو ملی یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر دیں یہاں لاخری جو اللہ ایمان بھی اور تشدی بے یہ جہاد میں جانے والا آدمی وہ ہے کہ جس کو ایمان بلّہ نے آمادہ کیا ہے یا تصدیق رسول, تصدیق رسول نے آمادہ کیا اللہ پر ایمان کی وجہ سے وہ جہاد میں گیا ہے یا اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی بنا پر وہ جہاد میں گیا ہے یا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے وہ اللہ کے رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے وہ رسولوں کی تصدیق تھوڑا ہی کرتا ہے وہ تو رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اور جو آدمی رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے تو کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے جہاد میں جانے کا سبب بنی ہو یا اور تھا اور اس کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا کہ یا یہ سبب ہو یا وہ سبب ہو یہ سبب ہوگا تو وہ دوسرے کو مستم ہوگا وہ ہوگا تو وہ پہلے کو مستل ہوگا ایمان بلا ہوگا تو تصدیق بے بھی ہوگی تصدیق بر ہوگی تو ایمان باللہ بھی ہوگا تو ان میں سے جس کی بنا پر بھی وہ جائے اس کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے اور کفالت کی ہے کہ اس کو یا تو شہادت کا مرتبہ دیں گے اور جنت میں چلا جائے گا یا یہ کہ وہ اگر غنیمت نہ ملی تو ازیر کے ساتھ واپس آئے گا اور یا غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا بعض نسخوں میں بعض روایات میں او کے بجائے واؤ کا لفظ ہے تو اگر او کے بجائے واؤ کا لفظ ہو تو بھی ظاہر ہے کہ مفہوم وہی ہو جائے گا جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اب اس کے بعد اشکال ہوتا ہے وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ چلیے صاحب ایک آدمی کو تو جنت میں داخل کر دیا وہ تو وہ ہے جو شہید ہو گیا تھا اب دو رہ گئے یا تو وہ عجل کے ساتھ آئے گا جہاد میں گیا تھا غنیمت نہیں ملی اور جب غنیمت نہیں ملی تو خالی عزر لے کر آیا ہے اور یا یہ کہ وہ غنیمت کے ساتھ آئے گا تو غنیمت کے ساتھ جب آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی غنیمت تو نہیں ہوگی عجر بھی ہوگا اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان پر اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر مشرقین اور کفار کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے تو غنیمت ملنے کے باوجود اس کو عزر تو ملتا ہے اس کو ثواب تو ملتا ہے تو پھر یہاں غنیمت کا ذکر بہت سواب کی کیے گیا اسکال سمجھ رہے ایک آدمی تو جنت میں چلا گیا وہ تو وہ ہے جو شہید ہوا اس کے علاوہ دو وہ ہیں جو ایک عزر کے ساتھ آئے گا اس میں بھی کوئی اسکال نہیں اس لیے کہ وہ ازر کے ساتھ آ رہا ہے غنیمت نہیں ملی تو ازر ملا ہے خالی دوسرا وہ آدمی ہے جو غنیمت کے ساتھ آ رہا ہے یا غنیمت کے ساتھ آنے والے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تنا غنیمت کے ساتھ آئے گا حالانکہ غنیمت کے ساتھ اجر بھی ہوگا تو اللہ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ اور مانیات القلو کا ہے مانیات القلو کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ تو دونوں چیزیں ہوں گی اجر بھی ہوگا غنیمت بھی ہوگی یا فقط ایک ہوگا یعنی اجر اور غنیمت نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو مانو تو حلو کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ دونوں جمع ہو جائیں گے اجر بھی ہوگا غنیمت بھی ہوگی اور یا تنہا اجر ہوگا تو اس بات میں کوئی اشکال نہیں لیکن ابن و اور اللہ می اور فضل اللہ تو رپیشری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہاں او معنی میں واؤ کے اور جب او معنی میں واؤ کے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ادر اور غنیمت دونوں کے ساتھ آئے گا تو اس پر اشکال اس ہو جائے گا کہ آپ کا یہ کہنا کہ او واؤ کے معنی میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ آئے گا حالانکہ بعض اوقات تو غنیمت نہیں ملتی صرف اجر ہوتا ہے اگر او تو واؤ کے مانا میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دونوں ہوں گے اجر بھی ہوگا غنیمت بھی ہوگی اور حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غنیمت نہیں ہوتی خالی اجر ہوتا ہے تو لہذا اس واؤ کو واؤ کے معنی میں لینا صحیح نہیں ہے بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ آئے گا فل جملہ دونوں کے ساتھ آئے گا فل جملہ فل جملہ میں کیا ہوگا کہ یا تو دونوں ہوں گے یا ایک ہوگا فل جملہ کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ تو دونوں ہوں گے عظر بھی ہوگا اور غنیمت بھی ہوگی اور یہ خالی ہوگا غنیمت نہیں ہوگی اللہ حافظ ابن رحمت اللہ نے بڑی محققانہ خانہ گفتگو کی انہوں نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے جاتے ہیں اور جہاد کے لیے جانے کے بعد وہ بغیر غنیمت کے آتے ہیں تو ان کا ان کو آخرت میں ان کے جہاد کا پورا پورا ثواب ملے گا اور جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں اور وہ غنیمت کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ان, کا ان کے ثواب کا دو تہائی حصہ دنیا میں مل گیا ہے اب آخرت کے لیے خالی ایک تہائی باقی رہ گئی اگر بغیر غنیمت کے آئے تھے تو ان کو پورا ثواب آخرت کے اندر جہاد کا عطا کیا جائے گا اگر وہ غنیمت کے ساتھ آئے ہیں تو ثواب کم ہو جائے کتنا دو تہائی دو تہائی کم ہو جائے گا غنیمت کی شکل میں انہوں نے دو تہائی دنیا میں وصول کر لیا ایک تو یہ روایت پیش نظر رکھے کہ اگر غنیمت کے ساتھ آدمی آتا ہے تو ثواب کم ہو جاتا ہے دوسری ایک بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں مسلم کی روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے غنائم کو حلال قرار دیا ہے ہمارے عز اور دوف کو پیش نظر رکھ کر غنائم پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھے یہ آپ کی خصوصیت میں داخل ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم اور یہ فضل جو ہم پر کیا ہے یہ ہمارے ذوف کو دیکھتے ہوئے کیا ہے اور یہ ہمارے عجز کو دیکھتے ہوئے کیا ہے تو حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیمت کا حلال ہونا مز حمد میں مذکور ہوا ہے جو رزقی تحت رضی تحتا ذیل رزقی تحت ذیل روم ہی اللہ نے میرا رزق میرے نزدے کے نیچے رکھا تو یہ مقام مزہ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غنائم کا حلال ہونا یہ عمر مباح ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلی روایت میں تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ غنیمت کی وجہ سے ادر دو تہائی کم ہو جاتا یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس امت کے لیے خصوصیت سے غنائم کو حلال قرار دیا گیا ہے ہمارے ضوف کو پیش نظر رکھ کر اور یہ اس کا ذکر مقام مدہ میں ہوا ہے اس حلت غنائم کا مگر اس کے باوجود اس میں کوئی شک ہے کہ یہ امر مباح ہے غنائم کا حلال ہونا یہ ایک جائز شہ یہ ایک مباح شہ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی امر مباح کے حاصل ہونے کو ثواب کی زیادتی کا سبب قرار دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ حلت غنائم ایک امر مباح ہے اور اس امر مباح کے حاصل ہونے پر ثواب میں اضافہ ہو. لہذا کہا جائے گا کہ یہاں یہ جو غنیمت کے ساتھ آ رہا ہے یہ بغیر ثواب کے آ رہا ہے نتیجہ یہ نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر غنیمت نہیں ہے تو عزر پورا ہوگا اور اگر غنیمت ہوگی تو عزر ختم اس لیے کہ غنیمت کا حصول ایک امر مباح کا حصول ہے اور امر مباح کا حصول وہ صاحب کی زیادتی کا سبب نہیں ہوتا دنیا کے فا... کا فائدہ حاصل کرنے کے بعد آپ ثواب کی بھی امید رکھیں یہ کوئی معقول بات نہیں اس کے بعد بات باری کے معلوم نہیں آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی تو خلف سریت اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت کا اندیشہ محسوس نہ کرتا تو ہر سریے کے ساتھ میں جاتا میں مدینے میں نہ بیٹھتا ہوں. اگر آپ نے فرمایا کہ امت کے لیے مشقت کا اندیشہ تھا اس لیے میں ہر سریے کے ساتھ نہیں جاتا مدینے میں رہتا ہوں اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ہر سریے کے ساتھ جائیں گے تو مدینہ منورہ میں جو واقعات پیش آئیں گے ان کا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا آپ مدینے میں رہیں گے وہاں رہتے ہوئے شہر ہے اسلامی حکومت ہے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی ذات گرامی کا ہونا ضروری ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر آپ حد سریے کے ساتھ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے امیر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر جہاد کے اندر مجاہدین کے ساتھ جایا کرے آپ گئے ہیں کوئی شریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بغیر گیا ہو تو جب آپ گئے ہیں تو بعد میں آنے والے جو عمرہ ہوں گے ان کے لیے بھی اس کو ضروری قرار دیا جائے گا حالانکہ اس کے اندر مشقت ہے تیسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ سریا روانہ کرتے تھے آپ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے اور کئی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں لیکن ان کے لیے ضروریات کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو اس بنا پر وہ رہ جاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد میں تو آپ خود جاتے ہیں شریے میں آپ نہیں جاتے تو اگر شریے میں بھی آپ جاتے جہاد میں بھی آپ جاتے تو جن لوگوں کے لیے ضروریات کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا وہ بیچارے روتے اور پریشان ہوتے اب تو یہ ہے کہ جہاد میں آپ جاتے ہیں شریے میں نہیں جاتے دونوں میں آپ جاتے تو وہ ہر ایک میں پریشان پریشانی کے شکار ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ تو امی اختلو فی سبھی اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں پھر شہید کر دیا جاؤں اور اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں پھر شہید کر دیا جاؤں یا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شہادت کی تونا کی ہے اور آپ کا مرتبہ شہدا سے بہت بلند ہے بہت بلند ہے جب آپ کا مرتبہ شہدا سے بہت بلند ہے تو پھر آپ نے شہادت کی تمنا کیوں کی آدمی اس درجے کی تمنا کرے جو اس کے اعتبار سے بڑا ہو جو اس کے اعتبار سے بلند ہو تو شہادت کا مرتبہ تو آپ کے مرتبے سے بلند نہیں ہے آپ تو شہادت سے بہت بلند درجے پر فائدے پھر بھی آپ تمنا کیوں کر رہے ہیں تو آپ کہیے کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان پر آپ کی بریانی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کے دسترخوان پر قورمہ بھی رکھا ہوا ہے اور لذیذ لذیذ کھانے موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں ذرا چٹنی بھی لے آؤ اب یہ چٹنی کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے ان قورموں کی تحقیر تو نہیں ہوتی اور اس بریانی کی تربیت تو نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مرتبہ شہدا کے مرتبے سے بلند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گوا چونکہ شہادت کی بھی ایک فضیلت ہے جیسے چٹنی کی ایک فضیلت ہے ایسی شہادت کی بھی ایک فضیلت ہے تو اس کی آپ نے تمنا کی اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت میں ایک خاص قسم کی لذت بھی ہے ایک تو فضیلت کی بات تھی کہ جیسے چٹنی میں فضیلت ہے جیسی شہادت کے اندر بھی فضیلت ہے آپ نے پڑھا ہے کہ شہدا کی ارواہ جو ہوں گی وہ سب پرندوں کے گواہ کے اندر ہوں گی اور وہ جنت کے اندر آزادانہ آز جہاں جہاں چاہیں گے بھومتے پھرتے رہیں گے تو اس کی ایک فضیلت ہے اب ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ شہادت کے حق ایک لذت بھی ہے اور اس لذت کی بنا پر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے وہ جو فضیلت تھی وہ تو ایک مرتبہ شہید ہونے سے حاصل ہو جاتی وہ جو فضیلت تھی وہ تو ایک مرتبہ شہید ہونے سے حاصل ہو جاتی تھی یہاں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں زندہ کیا جائے میں شہید ہو جاؤں میں زندہ کیا جائے میں شہید ہو جاؤں میں, زندہ میں, ہو جاؤں، میں مجھے زندہ کیا جائے تو یہ اس خاص لذت کے بنا پر آپ فرما تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شہدا سے بہت بلند ہے لیکن شہادت کی بھی ایک فضیلت ہے یا یہ کہ اس میں ایک خاص لذت ہے اس فضیلت اور لذت کی بنا پر آپ نے اس کی تمنا کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدہ جو ہے جو للط القدر کے قیام میں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر مرضیات الہی کو حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک آدمی کے اندر مرضیات الہی کو حاصل کرنے کا شوق اور بول بھولا بل پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ جہاد کا اہل نہیں ہوتا آپ نے دیکھا تیرہ سال مکہ مقرمہ کی زندگی میں وہ صحابہ کو گئی صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں ان کو ہفشہ کی ہجرت کرنی پڑی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی انہوں نے بار بار اس کا اشرار کیا کہ مشقین کے مقابلے میں ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے لیکن نہیں تھی اور یہ سارا کا سارا زبانہ جو مکہ مقرمہ کا تھا یہ مجاہدے میں گزارا گیا اور اس مجاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرضیات الہی کو حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا ہو گیا تو یہ شوق جب تازہ ہو گیا تو پھر مکہ مدینے منورہ میں جانے کے بعد جہاد کی اجازت دے دی گئی تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاد کی اجازت موقوف ہے اس بات پر کہ آدمی کے اندر اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنے کا بول اور حاصل کرنے کا شوق موجود ہو تب اس کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے تو یہاں قیام القدر کے ذریعے سے مجاہدہ کرایا گیا ہے اور اس مجاہدے کے ذریعے سے اللہ کی بردیات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد پنجی جہاد کا ذکر